بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد وقال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه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 صورت البقرہ آیت نمبر ستائیس کی تلاوت کی گئی ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو پورا, پورا کرتے ہیں اور اسے پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو اسے پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور اس چیز کو قطع کرتے ہیں جس کے متعلق اللہ نے حکم دیا کہ اسے ملایا جائے اور زمین میں فساد کرتے ہیں یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں اہل فسق کی یہ خصلت ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب سے اور دوسرے انسانوں سے کیے گئے عہد و میثاق کی پرواہ نہیں کرتے اور اللہ کے عوامر و نواحی کو پس پشت ڈال کر جو ہے برے کاموں کا ارتقاب کرتے ہیں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں والذین لدین قون عہد اللہ من دی میساقی و یک امر اللہ <الدَّار> سورہ الرعد میں اور وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو اسے پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور اس چیز کو کاٹ دیتے ہیں جس کے متعلق اللہ نے حکم دیا ہے کہ اسے ملایا جائے اور زمین میں فساد کرتے ہیں یہی لوگ ہیں جن کے لیے لعنت ہے اور انہی کے لیے اس گھر کی خراب بھی ہے یعنی آخرت کی ویق مَا أَمَرَ امر اللہ بح ایوسل <يُصَل> یعنی اہل فسق تمام ہی رشتوں کو پسے سے پشت ڈال دیتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں دین حق کا مذاق اڑاتے ہیں اور لوگوں کو ایمان لانے سے روکتے ہیں در حقیقت یہی لوگ گھاٹا اٹھانے والے ہیں اس لیے انہوں نے نقلِ عہد قطع تعلقات اور فساد الارض کو اپنا شیوا بنا لیا جیسا کہ سورہ محمد میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے یقیناً تم قریب ہو اگر تم حاکم بن جاؤ کہ زمین میں فساد کرو اور اپنے رشتوں کو بالکل ہی قطع کر دو سیدنا جبیر بن مطمئم رضی اللہ تعالی ان سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ داری کو کاٹنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا متفقن الحدیف ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلا رحمی کرنے والا شخص وہ نہیں جو برابر کا معاملہ کرتا ہے بلکہ اصل سلا رحمی کرنے والا شخص وہ ہے کہ جب اس سے رشتہ داری قطع کی جائے تو وہ اسے ملائے صحیح بخاری کتاب الدب کے اندر حدیث ہے اب یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اصل سلا رحمی یہ ہے جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو برابر میں تو سارے ہی کرتے ہیں جس طرح ہمارے معاشروں میں کہتے ہیں جی جی کو جی ہے تو یہ جی کو جی والا معاملہ اللہ کے دین میں نہیں ہے اللہ کے دین میں تو توڑنے والوں سے دور رہنے والوں سے بھی اللہ نے ملاقات کا ان سے ملنے کا اور ان کے ساتھ جوڑنے کا حکم دیا ہے سیدنا ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں کہ میں ان سے رشتہ داری ملاتا ہوں اور وہ مجھ سے قطع تعلقی کرتے ہیں میں ان سے احسان کرتا ہوں وہ مجھ سے بدسلوکی کرتے ہیں میں ان سے علموں بردباری کا معاملہ کرتا ہوں اور وہ مجھ سے جہالت کے ساتھ پیش آتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسے ہی ہے جس طرح تم کہہ رہے ہو تو گویا کہ تم نے ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہے ہو تم ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہے ہو اور جب تک اس عمل پر قائم رہو گے ہمیشہ ان کے مقابلے میں اللہ کی طرف سے ایک مددگار تمہارے ساتھ رہے گا صحیح مسلم کتاب البر وسیلہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو شخص رشتوں کو جوڑتا ہے یہ کتنے بڑے ثواب کا مستحق ہے اور جو رشتوں کو توڑتا ہے وہ کتنے بڑے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اپنے عہد کو پختہ کرنے کے بعد جو ہم نے اللہ کے ساتھ کیا جو لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں اسے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں سلا رحمی کی توفیق دے اور اللہ کہنے والے اور سننے والے کو سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر العانہ ان الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ